اللہ تعالیٰ نمحید علیم من الشیطان الرجیم من انفیه ونفیه ونفیه ونفیه الرجال <سؤال> قوامون علم نتال <سؤال> بما قبر الله وعداً على ضعیف ومما انفقوا من انوالی فالحالقات آمتات حافظات للغیب بما حاکد الله هننا هننا هننا في فإن فلا تبرو سبيلا اللہ کی تفاتو نہ مشوزہ ہوں نہ بہجر ہوں نہ ان سبیلا ان کا عورتوں پر حاکم ہیں نگران ہیں بیما ففال اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے باعث کو باعث پر فضیلت ادا کی ببیما انسپو میں والی ہیں اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے نیک عورتیں فرما کردار ہیں ری حفاظت کرنے والیاں ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا بلّہ کی دفاعی انہیں مشوزہ اور وہ عورتیں جن کی ناپرمانی سے تم ڈرتے ہو فائدوں ہوں نہ وق ہوں تو تم ان کو نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے شدہ ہو جاؤ اور ان کو مارو ناک وہ علی نقصانا پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تمہاری فرما برداری کرے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو انعالہ علی ہا یقین اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بلند ہے ارجا قبل عالم نصار مرد اور چہر حاکم نگران نگہبان ہیں شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام و انسلام کے لیے مرد کو گھر کا سربراہ اور نگران مقرر کیا ہے اور عورت کو مرد کے ماتحت رکھا ہے کہ وہ اس کی ماتحتی میں زندگی گزارے قرآن مجید نے اس کی دو وجہیں ذکر جی کی ہیں دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں پر آتے ہیں ایک تو یہ کہ مرد تذری طور پر اللہ رب العالمین نے مضبوط بنایا ہے مرد کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم ہے اور دوسرا یہ کہ گھر کے تمام پر اخراجات نام نسطے کی ذمہ داری مرد کے سر پہ ہوتی ہے یعنی مرد کو اللہ تعالی نے طبیعی طور پر فکری طور پر عورت سے افضل بہتر مضبوط بنایا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ مرد گھر کا سارا انتظام کرتا ہے گھر کا خرچ خراجات یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے مرد حاکم ہیں اور موقع مرد عورتوں پر نگران اور نگہبان ہیں مرد کی بات ماننا اس کی اصاحت کرنا فرما برداری کرنا یہ عورت کا ناول ہے اور اگر عورت مرد کی بات نہ مانے تو پھر وہ نا سلمان ناشیدہ کہرائیں تو یہی حال حکومت ہے. کا ہے حکومتی اداروں کا ہے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 گھر میں عورت کی سرداری نہیں چلے گی عورت کو ولی امر نہیں بنایا جائے گا اگر گھر میں مرد کے بجائے عورت کی حکومت چلنے لگ جائے تو کام خراب ہو جائے گا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عورت کو حکومت اور اختیار دینے سے منع کیا اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی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 جو مرد کی فرما بردار نہیں وہ نیک نہیں سب پالے خاطن پر نیک عورتیں کون ہیں پالے خاتون جو فرما بردار ہیں مرد کی وشاس کرنے والیاں خامد کا شوہر کا کہنا ماننے والیاں ان کی ہاں میں ہاں ملا والیاں یہ ہیں فرما بردار عورتیں اور یہ نیک عورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ بہترین بیوی بہترین بیوی وہ عورت ہے اذا نظر فری گئی ہے ہاں ضرورت کا جب آپ اسے دیکھیں تو وہ آپ کو خوش کر دے یعنی مرد اپنی بیوی کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسی بد کے رہے نیک عورت کی نشانی کیا ہے اذا نظر پھل رہی ہاں ثربت کا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 اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے بس پانے نیک عورتیں وہ ہیں پانے جو فرما بردار ہوں نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں خاندوں کا حکم ان کا کہا ماننے والیاں حافظ داخل حافظ یعنی اس معاشرت کا حکم دیا ہے اللہ سخبہ تعالیٰ نے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 و اللہ کی تقافہ میں شوزہ ہوں نا اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی سے جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو تمہیں خدشہ ہے کہ یہ نافرمانی کریں گی فاعد ان کو نصیحت کرو وہ جروح ہوں نہ ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو وہ غریب مارو یہ تین درجات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 اپنے سے ان کو جدا کر دو اپنے قریب نام دو وقت روح نقل موا چکے نبی کریم وسلم کا فرمان ہے پلا تو نہیں چہرے پر نہیں مارنا ولا تو تب اور اس کو برا بلا نہیں کہنا بد نہیں کہنا ولا جرا فل بئی اور جب اس سے تم نے جدا اختیار کرنی ہے سزا کے طور پر تو پھر بھی رہنا گھر میں ہی ہے والا تجرب اللہ فک گھر میں رہتے ہوئے اس سے جدا رہنا یہ نہیں کہ گھر بندہ داخل ہی نہ ہو ایسا کرنا سر وہ جرو ہر نہ پھر موبائل پھر نہیں کر کہ گھروں میں اکیلے چھوڑ کے رات گھر سے باہر آگ گزارو نہیں وہ جرو ہوں نہ پھر میں ان کو الگ کر دو بد اس سے بھی ان کی ایک ٹکانے کا نہ آئے تو پھر بد انہیں مارنے کی بھی شریعت نہیں اجازت دی ہے لیکن مارنا کیسا ہے رقد رکھنا بہت مشکل ہو ایسی مار مارو جو نشان نہ چھوڑے اس کی ہڈیاں نہیں چھوڑنا شروع کر دیں مار مار کے اس کا جسم متبرن نہیں کر دینا سجاؤ نہیں دینا کہ سوز آ جائے جسم پہ نشان پڑ جائیں یہ کام تھا فن اثرات پھر یہ جو طریقہ کار بتایا ہے شریعت میں اس کے مطابق تم عمل کرو اور اس کے نتیجے میں عورت سیدھی ہو جائے تمہاری کی طاقت کرنے لگ جائے لاٹ لگ جائے فلاق والے ہن نہ سبیلا پھر انہیں مارنے کے بہانے نہ تلاش کرو ہاتھ کھل ہی گیا تو چلو پھر آپ چلتا پنجابی میں کہتے ہیں آٹا بوندی ہندی ہیں اطراف کرنے کے لیے تو کئی بہانے بھی جاتے ہیں تو بہانے نہ تلاش کرو فلاق ہوئے ہن نہ ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان کو ستانے کے لیے کم کرنے کے لیے ان علی گن کبیرا یقینا اللہ تعالی بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے ورن خط تم سے نہیں ماں خب و من اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر سے حکم میں اہلی مرد کے قبیلے مرد کے خاندان سے ایک آدمی وہ حکام میں اور ایک منصف ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے ان دونوں کو ملا کے بچرا دو ری دہ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں سلو کروانا چاہیں گے وقفی اللہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ کا علیما علیم یقینا اللہ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا بڑا خبردار ہے پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا کہ عورت اگر سر چڑھتی ہے نا فرمانی کرتی ہے مرن کی تو پھر اس کو کیسے قابو میں کرنا ہے کیسے سمجھانا ہے وہ طریقہ اللہ سے سمجھایا اب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ آنا ہوا کہ عورت وہ اپنی جگہ اکڑ جائے اور مرد اپنی جگہ پہ کر جائے دونوں کی طرف سے مشود آ جائے پھر نیا بھائی کے درمیان سلو کروانے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ ایک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 اگر وہ اپنے کام میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اتفاق کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا اور دنیا بیدی کے درمیان اپس میں ناچافی ختم ہو جائے گی سلو ہو جائے گی ان اللہ خطانہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی خوب ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے خبردار ہے وحب اللہ والا تو شریکوں بھی صحیح آ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤن والدین احسان آ اور والدین کے ساتھ احسان نہیں کرو وہ دل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ولیساں اور یقینوں کے ساتھ وساکین اور مسکینوں کے ساتھ والجاري بالقربا اور طلب گزار پڑوسی کے ساتھ والجانی جنوب بھی اور اجنبی کوشی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کوئی قرابت نہ ہو والقائل بالجنگ اور ہم نشین ساتھ گھر والا پہلو کے ساتھی کے ساتھ تو اپنی سبيل اور مسافر کے ساتھ فما من تک ایمانوکم اور ان کے ساتھ بھی نتی کرو جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دا, غلام اور تمہاری لگڑیاں اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ارگز نہیں کرتا جو اترانے والا فخر کرنے والا ہو میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مگر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 اللہ کے تغرے سے آغاز کیا تو نقطہ آغاز یہی ہے اللہ تعالیٰ کی توقی اللہ کا تقوی اللہ کی عبادت شرکت سے اجتناف یہ نقطہ آغاز ہے تمام ترموں کا تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو دوسرا حکم دیا وہ اللہ کو آ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو یعنی کہ اللہ سبحانہ و ہوا کے برابر مخلوق میں سے کسی کو بھی قرار نہ دو ببل والدینی احسانہ اور والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کرو تو توحید کا حکم ہے اور اس کے بعد درجہ پر درجہ رشتہ رابط اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے ببل والدینی احسانہ والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے پہلے ہاں وہ جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے آمد والی اس کے لیے اللہ رب العالین کے حق کے بعد سب سے پہلا حق اس کے ہے پھر اس کے ماں باپ کا حق آتا ہے ربی دل پور والدین کے بعد قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک وسامہ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک وار دل اور قریبی رشتہ دار پڑوسی جار دل قربا قرارت والا پڑوسی جس کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے رشتہ داری بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ول جار جنوب اور جنبی پڑوسی جس کے ساتھ اتنی تعلق و رشتہ داری کا نہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور کے ساتھی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کے پہلو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پبل قبیلی اور مستافر کے ساتھ مانا کر ایمانکم اور اپنے مملوکہ غلاموں کے ساتھ بھی ان اللہ من کان مختارا الفورا یقین اللہ تعالیٰ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 تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقبر اور فخر کرنے والا وہ خرچ کرے یا نہ کرے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو تو پسند نہیں اور اگر مستقبر آدمی کبھی خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا صرف اپنے نام کے لیے ہے اپنے تکبر کے لیے اپنی بڑائی کے لیے اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتا اللہ یہ مخلو نہ بیکملو وہ لوگ جو غخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا کنجوسی کا غلط دیتے ہیں وہ یکم نہ آتا من مصباح اور جو خوش اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں وہ آٹنہ یا کافی اور ہم نے کافروں کے لیے رشواتن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور مفید کے لیے کافر کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے وہ آٹدنا کافرینا آزاد ہو بہت بخیلی کی ہو رہی ہے جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اللہ نے اپنے خدر سے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ بخل کرنے والوں کے لیے علاوہ دوں لیکن یہاں کے لفظ اللہ نے کیا بولا ہے آٹدنا لِلْكَافِرِينَ کا فری اس کو کفر شمار دیا اللہ تعالیٰ نے قفر اللہ سبحانہ اب تعالیٰ کی اسے وہ کفر اکبر مراد نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت میں مذکور کفر سے مراد یہودیوں والا بخل لیا ہے جو یہود لوگ کیا کرتے تھے بہرحال بخل مسلمان کریں یہودی کریں مضمون قابل مزمت تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ جب مالوں کو خرچ کرتے ہیں رے آناس لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں مقصود دکھاوا ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت والے دن پر فَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسْحَا فَرِينًا تو شیطان جس کا ہم نشی ہوا فَسْحَا فَرِينًا تو وہ بہت برا ہم نشی بہت برا ساتھی ہے بخینوں کی مذمت کے بعد ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مضمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے وہ انہیں شیطان کا ساتھی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 لیکن قبض اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بڑھتے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے تو اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا شہید عالم اور سخی سب سے پہلے تشرو اور وہ لوگوں تش چرو پی جہنم جو مل پیا یہ پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کو بڑھکایا جائے گا تو ریا قاری کی وجہ سے سخی کی ثقافت تباہ برباد ہو جاتی ہے شہید کی اور عالم کی تبلیغ اس کی دعوت کاری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے انہیں کیا ہے ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ کا ایمان لے آتے اور یوم آخرت کا ایمان لے آتے اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے وقان اللہ کو بھی اور اللہ تعالی کو ہمیشہ سے ہی انہیں خوب جاننے والا ہے ان اللہ درا اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ان کا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا کرے گا بڑھائے گا وہی عبدیم ناظیما اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر ادا کرے گا نیکی ہو اللہ کی خاطر نہ ہو تو اللہ اس کے عطا کرے گا فقی کا ادا جنکل شہیدن جامدا پھر کیا حال ہوگا ادا جام کل امت شہیدن جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے وہ جتنا بکا الا شہیدہ اور پھر ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لے کے آئیں گے تو یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ترمتوں پر جواب کے طور پر لایا جائے گا اُس دن وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے خواہش کریں گے لو تو کاش کے ان پر زمین برابر کر دی جائے یعنی ان کو زمین میں اور زمین کو برابر کر دیا جائے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے وہ اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے یعنی قیامت کے دن یہ لوگ فارغ کریں گے خواہش کریں گے کہ کاش یہ ہاتھ میں مل کر خاص ہو جائیں ان کا حساب کتاب نہ ہو یہ دقت اور رسوائی کو نہ اکثانی پڑے لائق تو اللَّهَ اللہ یعنی کہ وہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکیں گے اپنے شیرخ کا انکار نہیں کر سکیں گے مشرق اللہ کے سامنے انکار کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا اور اگر اس دن کوئی آئیں بائیں شاید کرے گا بھی تو کل ہی منافع بھی بس چھا ان کے ہاتھ بولیں گے ان کی ٹانگیں بولیں گی اور ان کے خلاف گواہی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ قیامت ان کے سامنے سارا کچھ ان کو دکائے گا تو پھر اس وقت یہ خارش اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم لٹی ہو جاتے ہمیشہ ہمیشہ تیری یہی مر جاتے دوبارہ ہمیں زندگی نہ دی جاتی